سُلَّوَ خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه قل صدق الصفا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 منكم يدعون الى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ خیری عَنِ محن مؤلا هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 لین آ منو اسپلو آلے وسل یا سیدی یا رسول اللہ یادی حبیب سلادی ختم والا آلکوسیا کی نو بل منی شام حمد و درو درود ختم المبیا لہت و سنا تو بعد اس آجش دی دعا ہے بار گاہے قادر مطلق رحمان رحیم کریم د نا چیز ہر شر فتنے تو نجات اور پناہ بخشے بالخصوص نفس و شیتان در شر تو نجات فرماوے عفو اپنے شان کے مطابق آپ وہ درگزر فرما لے دوستو موضوع کام دعوت تبلیل اس تھوڑا جا ج جمع شریف چ بیان کیتا سی لیکن اس موضوع مورو دے مسائل دی کسرت اور دقت باریکی پھر ان مسائل دے معلومات کی مسلمانوں ضرورت جدو یہ سارا چیزاں محسوس کیتیاں تو ضروری سمجھا کہ اس مورو پوری تفصیل نار وضاحت احاطے بیان کیا جائے کیونکہ اس مورو د اس طرح دا بیان یا کوئی کتابچا نظر چ نہیں گزریا اس وقت جڑے فتنے تبلیغی اور دعوتی جماعتوں دی شکل اٹھے ہوئے ہیں جب اس موضوع نس سمجھو گے تو آنو خود پتا چل جائے گا کہ او فتنے نے نہ دعوت نہ تبلیغ اس لئے سہ جماعتاں کوئی تھڈ نام دعوت رکھی ہے کوئی نام تبلیغ رکھی فرد کو اسلامی جماعت رکھی ہے کوئی کوئی رکھی ہے کام کی ہے جی تاسا جی دین دی دعوت دنیا میں کشمیہ آنا کہ دے جن راہبر ہیں نا کائب آپ کا اشارہ نہ وہ قائد جڑے نہ دے وہ خود نہ مسائل تو دعوت تے تبلیغ دے احکام اور مسائل تو خود بے خبر نہ انہاں دی بے خبری اور جہالت پہلی دلیل تے یہ کافی ہے کیوں تنظیم سے جماعت بنائی فرد اسلام دعوت دیندے صرف مذہب کی اتباعی کسی تنظیم یا جماعت دے پچھے چلن دی اسلام دعوت نہیں دیندہ. اسلام دی دعوت اس گل کی کہ تسا مذہب کے پیروکار بنو ہوں یہ مطلب بے نکلیا بھائی تنظیم بناونیاں جماعت بناوی ون سب تحری خود ایک جرم ہے اج خود ایک گناہ ہے اج خود ایک منکر ہے برائی جس کو روکن ضروری ہے جڑا یہ کم دعو تبلیغ آ دعوا کی بھا خد تم گنا کی حال ادا کی میری گل نہیں سمجھ یعنی اندازہ لگاؤ کہ او فتین شریر لوگ شرارتی محض دنیا نوکھے بازی پاوت اور اختیار اور فرقہ واریتلا کرنے خاطر انہاں کیسے کیسے رچ رچائے ہوئے انے. کہ خود ایک گناہ ہے تنظیم تاریخ نمی تم بناوی شروع کر دیں کیونکہ یہ پھر انسان نو حق پرست نہیں ران دن کر کے برطانیہ دے ہندوستان اور مسلمانوں کے اتنے تسلط تو بعد یہ تنظیم سازی دا دور شروع پیا ہوں تھی تاریخ پٹ کے دیکھو نہ سابقہ اس برطانیہ دے منحوس اور لانتی دور تو پہلو تاریخ پٹ کے ویخو تو آنو تنظیم سازی دا نام نشان ہی کدی نظر نہیں آنا نہ صحابہ چسے تنظیم سازی کی ہونی نہ تو بعد یہ سب ان جہنیا بہاد پہلے بزرگان دین صرف مذہب کی تباہ کا درش دے سن اور یہ نہیں سڑا دے سڈے نال لگو کوئی لگے نہ لگے ختم انہاں دس دینا ہوں فرق نہیں دا دس دینا میرے کول ایسے مسائل اور سوالات اس موضوع پیدا ہوئے جہ جی رابر ہے سبالی پھر دے کاف کشش کے نام تھی آخو گے کاف کشش آف نو قائد کاف دو لکتے آنا ہوتا اگو کھچڑا پچھے چلنے والے لوگ وہ اگے کھچنا ایک ہوتا کاف کشش آئد ہے مکار یہ کاف کشے شالے کاف دو نقتی کے نال نہیں تو یہ جہے کاف کشے شالے کائد ایڈ سنگھی رالما اس ایک سوال کا جواب نہیں آنا میں کسمیا پیانا جی اس کم نو سنبھالنا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہاں جی ایک ہے جس برائی دا صحیح طور پر علم ہے کہ واقعی برائی تمام امامہ کے نزدیک جے اگے تسان سنو گے اتوں روکنا یہ تے ہر مسلمان مومن موومنٹ ضروری ہے آپ اپنی طاقت حیثیت استطاعت قدرت دے مطابق لیکن جتوں تک دعوت و تبلیغ دا کم سنبھال لینا یہ عام بندے دا کم نہیں ہاں جی ان ایسا بندہ چاہیے جیڑا اس دے مسائل ضروری جننے ہیں وہ سمجھے بالخصوص اس سے کم دے متعلق سمجھے تے پھر ورنا ایویں تکا بادی تے شر ڈا دینا جڑا جی نا تے جس شہ بارے پہلوں اے پتا نہ ہوئے کہ اے شریعت پہ جو واقعی حرام ہے اور اس کے بارے کی کی حکم نے ای تمیز جی نہ ہوئے نا تے پھر بولنا تھدو گنا بن جا بندے تے سر گنا پی جانا ایسنا ایک معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو آ کام کرنا وا پیا برائی تو روکن تے نیکی دا اس دے بارے شریعت متاہرا جیڑی اس نے کی کچھ حکم رکھے ہوئے ہیں این تمیز تے ہونی چاہیے نا ورنہ تے اللہ تعالی مطلب ذاتی مداخلت دی گل یہ کتنے نہیں تو اج میں جناب دے سامنے دعوت و تبلیغ دے آکام دے حوالے شری آکام نیکی کا آخنا برائی تو روکنا اس دے شری آکام دے متعلق ابتدائی گلان آج کرنی کچھ میں ان لکھ بیٹھا کچھ حالے لکھن والی نے جس طرح میں نو اللہ تبارک و تعالہ سمجھا گیا اسی طرح میں ترتیب نال سنا جاگا یہ میں بھی نہیں یاد سکتا کہ میں نو اس وقت اس کے تمام مالہ مال ہے اور تمام جزویا کام جہے نے معلوم ہو چکے نے یہ میں بھی نہیں آخ سکتا جنا کتاب پڑ بی جو میری سمجھ چاہ گیا ہے میں صرف ان کی گل کرنی چلتے فرماوے یہ میں اپنی کوشش دے مطابق جو اپنی سمجھ دے مطابق معلوم کی اللہ تبارکباد میں مین صحیح طریقے ادا کرنے تک ون دی توفیق بخش کیونکہ یہ آکام بیان کرنے نے قرآن, قرآن اور احادیث فضائل یا ترک عذاب دے وہ بیان کرنے دی لڑ نہیں صرف احکام آکام جہی بیان کرنے نے لہذا گا کرام دے حوالے کتابوں دے حوالے دے دے کے نا یہ مسئلہ تمہیں سنا گا میں حوالہ جڑا دے رہا ہوں تو نہیں اگر کسے نوں کتاب عربی فارسی پڑھن دی توفیق ہے یا ای کوئی قدرت رکھ دا ہے جا میری اصلاح کر لو میری غلطی دے دی اندر حوالہ کا دینا کہ میں اے موضوع کن کن کتاباں ترتیب دت اور دے رہا ہوں پہلے نمبر تے احیاء علوم الدین امام غزالی دی دوسرے نمبر تے الطریقت المحمدیہ امام محمد آفندی برکوی دی, دی تیسرے نمبر تئن ال علم چوتھے نمبر تئن ال علم دیا دو شروحات پنجوے نمبر تے حدیقہ ندیا بریقا محمودیہ اور الوسیلت یہ تمام کتاب اور آخری نمبر از زواجر امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ ان میں جو کچھ سمجھ آیا میں وہ لکھی بیٹھا وا اج شرائ وجوب چند بیان گا میرے لفظات گور ہوگی شرائطِ وجوب یعنی اے دسنا اج کہ کیڑیاں کیڑیاں شرط کہ جیڑیاں پائیاں جان تے نیکی, تو نیکی دا آکھنا تے برائی تو روکنا واجب ہندا ہے اور کیڑیاں شرط نے جہیا نہ جان تے پھر اے کام واجب نہیں ہوں لازم نہیں ہسرے لفظوں میں تے اے لازم ہے واجب ہے نہ تے کری چڑ تے کیڑے کیڑے ہیں جی اے لازم نہیں واجب نہیں کیونکہ اے شریعت اسلام ہے یہ سارا نو برابر بوجھ تھوڑا پاندی لا جو اللہ فل نفس نلّ و اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر بوجھ ڈالتا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق ڈالتا ہے اس کلیے دے تحت سدکے جاواں ساری شریت جہی ہے پہلیاں شریعتاں شریت آسان ہے دے اندر سختی سی شریعتاں دے اندر آسانی وجہ کی وہ لوگی سخت طبیعت سن اسان بچارے آئی ہوں جی ہاں ہے ان لوگوں کی نسبت اثر ہولے ہاں ساری طبیعت جو مداج جو مداد امرا چونی لمبائی کونی طاقت کو نہیں جہل لوک آئے تھے تو اللہ تعالی نے اس کلیے دے تحت ساری شریت نسان بنایا تو اس آسانی کا ٹکارا یہ کہ احکام طاقت دے مطابق بندیاں تے تو تج یہ دسنا لازم ہوئے گی وہ واجب ہو واجب ہوئے گی اے تبلیغ یعنی نیکی دا آکھنا تے برائی تو روکنا کن کہ بندیاں تے ضروری ہوئے گا ہوگا کہنا بندیاں تے ضروری پھر نہیں رہنا جدو ضروری نہ رہے جنہوں کے اتے جنہیں تو شرطیں نہیں پائیاں پائی جانگیاں جڑے سنو گے ان تو ضروری نہیں رہن گیم لازم نہیں ہونا ہوں وہ رہ جاوے رہے اندر جائز رہ جاوے یا شرطان نہ پائی جانے حرام ہو جائے اولا جاوے گا سنتے جاؤ گے تو سنگھی پہلی شرط کہ نیکی دا آخر والا برائی تو روکنے والا بندہ مکلف ہو مکلف کا مطلب اسلام کی ہوندہ ہے کہ بچہ نہ ہو ہوئے بالغ ہوکل نہ ہو پاگل نہ ہو مومن ہوئے, کافر نہ ہو بالغنا اقلمند ہونا صاحب ایمان ہونا یہ تین چیزاں کٹیا ہوتا مکلف بند شریعت مقلف دا مطلب ہے شریعت دا بوجھ پھر اندر تے پینا پھر پابندیاں ہیں پابندیاںدا ہیں اج کر ای اج کافر کرفرا کی پابندی ان سزا ہے نا پھر پاگل واسطے بھی شریعت کوئی نہیں ہے بال نہیں تو پہلی شرط کہ جن نیکی کا آخر برائی تو روکنا اور نبالغ نہ, نہ ہوئے بالغ ہوئے نابالغ برائی ویخ کے نہیں روکتا تو رب ان نہیں پھڑے گا کیوں ان فرد ہوئے ہی نہیں پاگلے مجنو دیوانے اقلی ٹکانے چ کو نہیں برائی ویخ د نہیں روکتا इस नहीं फड़े जाना काफिर बुराई वेखदा नहीं रोकता इस वास्ते भी आकाम नहीं होने ये कि काफिर क्यामत नमान जड़ा छे भी सदा पावेगा जिड़े जिड़े शरीयत ते कम उसने नहीं किते नहीं मतलब उन्होंने ने جی ایمان جو نہیں گیا تو سزا ان کی وکری پاگا قیامت نیک اے احکام ہیں شریعت لاگو اس بندے پہ آدھے نے جہاں صاحب ایمان اس دنیا چنو ہی پوچھنا ہے پچھنا ہے آخنا ہے جہاں صاحب ایمان ٹھیک ہے بولو اللہ یہ پہلی شرط بالغ یہ ہوا ہو سوچتے جا جے بھی اصا کہ آپ بالکل کہ نہیں اچھا اکلالیا نا پاگلت نہیں مومن ہے نا ٹھیک دوسری شرط کی ہے کہ انو قدرت کدرت قبلہ طاقت ہودی قادی وہ برائی اندی جو اکھا ویکھی جان والی برائی ایسی قسم کی ہے کہ اکھاندی پھر طاقت کا مطلب دیاں بندے دیا اکھا ہوبینا برائی پی ہوں جڑی دس دس لڑکے تعلق ہے یہ بچارا ویخ نہیں سکتا تو اس بندے اوتے ایسی برائی روکنا واجب نہیں کیوں جو تھڈو تاقت ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی نے میں سال دینا بدکاری ہو رہی کوئی بندہ شراب پی رہا نہیں اللہ تعالیٰ معافی دے شراب پی رہا ہے ایک بندہ نابینا ہوں شراب پیو اس معلوم کرنا ہے بھائی وہ پیتا یہ تو نال تعلق رکھے گا نا کہ جب اگے نابینا ہے تو ہوں اللہ تعالی اس نو اس ویکھن آی ویکھی جان والی برائی تو نہ روکن دوتے سزا نہیں دے گا توجہ نہیں فرمائی دے آشا. اچھا یہ سزا کہ شاید ہوں ملنی کہ برائی ہوے ہو سنی والی جی میں گان لگا تو کام نے مسئلے مداخلہ گلت ہو کے میں آخا بھائی یہ مسلے میں دسن لگا بھی جہے دہ دہ لکھ والی جماعتوں سے وڈیریا نو پتا کون ان ہالے اگے پہنچو گے تو حیران ہوو گے کہ لت سد کے جا شریت کن باری ہے اج اوترا جڑا مرضی جناب اٹھ کے مبلک بنیاد جناب ہی اٹھ کے تے شریعت مائے جی مائے ماشاء اللہ میٹرک پاس ہوں کو میں تھوڑا جاننا ماں تو جاننا ہے کھوتے گوڑے نو ات گلا کر بادشاہ دیاں کھوتے گوڑے بادشاہ کی ہے گل بڑا جوڑا ہے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 فس ال خبیرا اللہ تعالی دیا خبرہ رکھ والے بندے ہی سمجھا سکتے ہیں بولو سبحان اللہ تو سجنا اگر برائی ایسی کا تعلق سننے والے پھر اناقت سنن سن کی جنا تو بولا ہے تے برائی ایسی پہ پی ہوں جا سرف سننے مثلاً مثال کے تور پہ کسی دکان پہ گاڑا لگا پیا بھٹا سنی شہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی مالا نہیں پڑھے گا کیوں یہ قدرتی نہیں طاقتی نہیں برائی نو معلوم کرن دی کہ برائی ہے ہوں یہ کا نہیں تا کر کے اس لازم نہیں ہونے دیتے واجب نہیں ہونا جی برائی ایسی ہوئی محسوس ہوتی ہو محسوس, محسوس دا مطلب جسم لگے پتہ لگے نہ لگے تے نہ پتہ لگے ایسی برائی ہو اس بندے پہ تا واجب ہونا ہے اے برائی تو روکنا کہ اس بندے نو جی کوئی تکلیف نہ ہو جی دا محسوس کرنے والا دا جڑا جی دا نہ کھاتا بےچارا اکیا ہوئی جی کئی بندے اج بیمار ہو جاٹے تک دا جسم سارا فالج لگا اج ہو ہل نہیں سکتے چونڈیاں مارو کچھ کرتے رہو ان پتا ہی نہیں ہوتا کہ میرے نال کی ہو رہا ہے سمجھ نہیں لگی نے گل کی ہر یہ جہ برائی ہے جی جی جسمار محسوس کی جائے ان تعلق جسم لال محسوس کرنے سے بندے کی ہس ختم ہوئی پی ہے بچارے کی اس بندے بھی اللہ تبارک بالا دے نہیں پڑنے اندر لازم نہیں ہونا یہ برائی تو روکنا سمجھ آئی نے کوئی نہ نا؟ تبج بولو سباہ ہوں یہ لوگوں سے کی فرد انک دے ان ساروں کے ات نابینے سے بوڑے تی جی برائی نالوم نہیں کر سکتے اسی طرح جی حس ختم ہو چکی ہے جیڑی جیڑی برائی لوگ معلوم نہیں کر سکتے انہوں کے فرض او کہ دل برائی نو برا سمجھا جی نبی نے بولا ہے کوئی اگر او میرا مطلب ہے دل دے اندر برائی نو برائی ہوئی نہ سمجھے تو پھر ایمانو فارغ ہو جانا ہے اس تو اتلا ایک درجہ ہے کہ غیرت رکھے کی مطلب کہ اگر میرے سامنے انج دی برائی ہو پتہ لگ جاوے تو میں ضرور روکاں گا انج دی غیرت دل چمان ایمان تو اتلے درجے بچ آ جاندی ہے ایمان واسطے تے ضروری ہے نا بھی برائی نو برائی سمجھا جاوے جب برائی نو برائی نہ سمجھے منکی شریعت ختم رکھے برائی نو برائی سمجھ کے تے پھر غیرت کھانی اللہ تبارک و دے واسطے غیرت کرنی کیوں اے اگر پتہ لگ دا کہ کیوں یہ اگر میرے پتا لگتا کہ ہوتی پی تے میں ضرور روک دا یہ غیرت رکھنی ہر مومن تے اے بھی اے غیرت جی ختم ہو جاوے انج دی انج دی غیرت مک جائے تے پھر اللہ تبارک و تعالہ غضب اتار غضب اتار بے پھر نیک تے تد سارا نواب مبتلا کر لیند جی یہ غیرت مک جائے اس واسطے دعا کرو جے رابرت اطا کرے جے آب تو بچنا چاندے جے تھو تو یہ غیر پلا کڑ منگو کہ موڑا سانکت ہوسل برائی ہاتھ لال روکیے زبان نہ روکیے جویں ہو سکے روکیے نہیں روک سکتے سری جائیے ہاں جی یہ سرنت جلن گیرت جس سینے چ گی اللہ انہوں عذاب نہیں کرے گا توجہ نہیں فربائی نے خوشبحال اللہ ہاں یہ لائیے بھی سڈے اندر غیرت اور گیرت انج کہ اپنے ہو آپ نے کول جی ہو جائے میری گل سمجھوئے اپنے کول جی ہو جاوے نا برائی تے پھر آپ تے غصہ آئے کہ تو کیتا کیوں نو تھپے اے نا کہ اگلے نو ویخے پانچ سات تھپی کڑا تے ٹھیک آ کے ماشاء ہاں میرے کراک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پورا دین نمجن والا بندہ جیڑا اللہ تعالی دی خاطر اللہ تعالی خاطر نال, نال غصہ رکھے اور جدو اپنی رات کی گل اپنے نال غصہ زیادہ رکھے جنا گا آ برائی اس نالوں نالوں اپنے غصہ زیادہ کرے وہ فرمایا سمجھو دین پورا سمجھنا سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں بڑا نازک معاملہ جی کیونکہ نفس ایبے ہی ہے کہ اپنے, اپنے واسطے نرم تو لوک سخت ہے جی یہ نفس کی چالیٹ تے جڑا سمجھدار مومن ہے نا وہ سب تیرا نفس لہذا مومن سیاح جڑا ہے وہ اپنے آپ دشمنی تے غصہ زیادہ کر دے تے دوسرے نال رب کی خاطر اس نالو تھوڑا اللہ अपने गुस्सा रखना को रखता बड़ा क्यों अपने गुस्सा तो रखने आ, पर अपने गुस्सा रखना हो रही अपने अग लग जा जिमें सद भाई बंदे की फितरत और बिलखसूस अजकल کوشش ہوں کہ مینو کاروبار ایمان والا بندہ ٹکرے میں کر کے اپنی بےمانی بےمانی نہیں لگتی اگلا چکر ہے نا تھوڑی جی کیونکہ اتنے آ نقصان آپ کو پکا بےمان ہے جنہیں نماز نہ روک دینا ہر جی ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں بئیمان نفس بھائی تیرے جڑا ورتے او ایمان والا تاکہ تیرا پیسہ آدتے تا بےمان ہو چا پھرا رہے تو جی بندہ ای سوچے نا کہ مینو ایمان ایماندار ملے تو میں بھی جن معاملہ ورتا پورے ایمان ورتا تو ایمانی موقع نہ جائے کیوں بھائی یہ سارا قصورے سے نفس بیمان دا جو شیطان ہے اللہ دا ولی لوگ تاں کر کے شیطان نوی چھوٹا دشمن سمجھ اوہ وہاں دنے اخل بیمانے ہوئی اللہ دا ولی ہمیشہ قسم خدا دی کر کے آنا کامل ولی دی نشانی دے انہیں بندے نو صرف اے دینا ہوندہ ہے جب وہ مرید کردے ہیں کامل ولی وہ صرف اے ہوئی سمجھ دیندہ ہے کہ تو بڑا مجرم آپ ہے آپ سب تو بڑا قصور ماندہ ہے انہیں خربانیاں دتی رکھڑیاں نے بندے دفس ن جن ایک مرشد لب جائے کسم خدا نہیں آتے ایک ایک بولتے جان دے چے سمجھے مینو رب کامل تبھی بتا فربا دا نفس دیا چالا نہ سمجھاوے وہ کوئی مرشد نہیں وہ پیریکٹر ہے کوئی پیر نہیں قسم خدا بھی کر کے اور جا نفس کی چال سمجھ آئے گا مرید ان کی گستاخی کر بیٹھے گا نا مرید اگر <coughs> اس تکلیف پہنچا بیٹھے گا دی کوئی خلاف ورزی کر بیٹھے گا انہے حکم دی دنیاوی معاملے تو غضب نہیں کرے گا مہربان ہوئے گا کیونکہ وہ اپنے نفس ہے وہ فکیر لیکن شریعت وہ اگ ہوئے گا برداشت کرے گا ہاں لیکن تربیت کے جڑے مراحل ہیں انہوں سامنے رکھ کے تربیت کرے گا ہاں جی کیونکہ ہر بندے واسطے ایک سہاگا نہیں رکھا گیا ہاں جی ایک بندہ ہوا سر برائیاں کرتا ہے کسے نے شرم نہیں کرتا اندر شریعت نے ہوکم رکھے ان کا کنڈ پیچھو گلا کو کرے کنڈ پیچھو کرے کوئی گلا نہیں جہاں بندہ لوک کرد سامنے نہیں برائیاں کرتا لوک کردہ اسلام نے ان کا درجہ ہو رکھے انداز کنڈ پیچھو برائی جا بیان کرے گا وہ مجرم ہے حیبت تک کردہ تی بارہ ضلع کو وڈا گنا رکھا گیا ہے ہاں جی کیوں اس واسطے کیا ہے وہ ہا مکائی کھڑا ہے جہاں سریام لگا فردیا فاسک دونوں الانیا فاسک پہلے آ خوفیا فاسک لوگ ہونا ہے نا الانیا میرے آگوں سریام ددی دلے برائی کر کے آکر تے جناب سارا کچھ فلاو آلے آکن والے ترقی بڑا فرق ہے ہوں ہیا کو نہیں ہیا نہ ہو ہوا ایمان نہیں ہوتا کیونکہ ایمان ہیا ہے توجہ نہیں فرمائی کر ہے میرے سنگیو جو اللہ تبارک و تعالی دی شریعت ہے تو مذاق نہیں اے نور خدا ہے اس واسطے قدرت طاقت انج دی ہونی شرت دوسری کس طرح دی قدرت برائی نو کرن واسطے کرنے طاقت اللہ تعالی دیتی ہو جے ہو برائی اج معلوم کرن دی طاقت ہی نہیں جمعنی جمعنی دیتی انے جی ان جی مثال دی ابھی پھر اندر ہاں جی جیڑی برائی نو معلوم کر معلوم کر سکے ان خبر ہے اس برائی نو روکنا اندر ضروری ہے دوسری نو نہیں جن وہ معلوم نہیں کر سکتا اس نو روکنا اس واسطے ضروری نہیں یہ دوسری شرط تیسری تیسری شرط کہ جیڑی نیکی کا آخنا میری گل سمجھو یہ مسئلہ پہلے دونوں نو بریک جی وہ تو موٹا مسئلہ سنجھ آ گئے جیڑا ہوں تی شرط پہ دسنا یہ بڑی بریک شرط ہے کہ جیڑی گل کا آخنا جیڑی گل تو روکنا اس گل بارے ان یقینی طور معلوم ہو عالم آپ ہو گیا پاوے سن کے ہونے صحیح طور سے سنیا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں یہ رکھو مسئلہ نا ایسی برائی ایسی نیتی دے بارے یقینی علم ہوئے اس دے بارے شری حکم معلوم ہوا کی ہے ایویں نا پتہ ہی کوئی تو سر ڈائی رکھنا جب میں پہلو میں گل سمجھائی خبر ہوئے کہ شری حکم اس دے بارے کیے کی ہے رے ہے واجب ہے سنت ہے فر ہے تو ان دے بارے آکھنا فر ہے واجبے تے اندر بارے جانے کے تے واجبے، تے تے ہوئے، سمجھے؟ نا کہ اتے مینو آخنا واجب سنت آخنا سنت کھڑا اج تے حال ہوج کی کھڑا ہو جے کوئی فر لانا سڈو نہ درجہ بندی جی ہے اسی طرح کی جائے اس مسئلے مسلے بارے اسی طرح ایک کام روکنا اندر بارے یہ پتہ پتا ہوئے کہ ایک کام شرح حرام ہے مکروح تاریم ہے ہاں جی کم دا حرام ہے ہاں جی یہ جناب مکرو ہے یہ چل سکتا ہے سک روکا تے گزارا ہو سکتا ہے ہاں جی روکا روکنا اتنے کیا ضروری ہے کہ نہیں یہ سارا اس دے بارے یقینی طور سے معلوم ہو باریکیاں باریکیاں عوام نہیں آ جڑے مبلغ لگے پھرتے مبلک یہ آپ پتا کون گا یہ گلا چگل کے پتر پنجالی تے باہ بیچے نے پھر پنجالی باہ بیچھے نے چاہ ترا کا پتا کون بھی ہڑوا بنا کنے. کر دین سکھانے کے لیے آئے تے جے کوئی سوال چکر ہو ہم تو سیکھنے کے لیے آئے وہ ایسا مراد موج پٹی چی ہوں سکھاو آیا پھر دس ایک سوال ہوا تو سیکھا آ گیا مکسمی جن نے تبلیغی جماعت والے ہیں نا جن نے بھی میں سارے کسمیر پیار داج ان جے سوال نہ کرو تو اگو گو بڑھ کے بیٹھے رہو بغلے آگوں سر سکی رکھو مڑ پہ سمجھو امام غزالی ہاں ہوئے ہوئے ہوئے مڑ جناب بس کتاب سامنے ہونی ہے تا ٹاٹا ڈا ڈا ڈا ڈا ڈا ٹا کر جان گے جگو تو سی بول پائے جب ساحب جاتی ہوا نکل جی اسماعیل خان تو لاہور پنڈارا دکے کاندھا پھردا تو پشاور تو اس گوتر نوال سنتا جانے <تصفح> یہ مراد خود کر دے پھر کرتے دے کسم خدا دی اے نا دی تبلیغ خود گنا گنا اے اے حرام حرام پر جانے اللہ, اللہ تعالی انہوں نے اس تبلیغ نالنا میں او دولت کرا جل اے توبہ نہ کرنا معافی نہ منگا دوبارہ یہ تبلیغ نہ چڈن پھر لوگ اسروں دین نہ سیکھ انہ تعالی اس تبلیغ نال ہی جانم لے جاوے گا تو سب بچارے سوجتے کہ ماشاء اللہ جنت بانٹ رہے مسجد میں تشریف لائے ہیں آؤ ہم بھی جنت لے لیں آپ دو جنت دیں گے وا ہدے جانا تو جنہیں سبحان اللہ ہر آرام باقی ہے تھوڑو جیڑیاں جیڑیاں برائیاں ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں ہیں عوام آم پتہ ہے اے واقعی برائیاں نے مثلا نماز چڈنا شراب پی بے پردگی بے حیائی بے غیرتی فلما گانے ڈانس اے داری منانا انگریزی تہذیب طریقہ ہاں جی کفر دا قانون یہ موٹیاں موٹیاں چیزاں نے ہاں جی سود کھانا کھا بولنا یہ سارے موٹے موٹے کام نے سمجھو موٹے موٹے کام نے ان بارے ہر مومن میرے خیال دے ضرور جاندہ کہ حرام ہے کی خیال ہے اے میک نہیں؟ اور دے اتے اے کہ نہیں ہوں عوام ناشتہ یہ فر رہے کہ جہے جڑے موٹے موٹے کام حرام جانتے جی تو روکو تو اپنی طاقت دے مطابق توجہ نہیں فرائی لیا سبحان اللہ رسل ہو بریک ایسے بریک مسئلے جہے عوام اناس نو معلوم نہیں ہو سکتے ان دخل اندازی نہ دین ساڈے سنگی سکل تو روک ہیں میری گل سمجھیں سکول تو روک ہیں ٹی وی تو روک ہیں اصا اس بارے نو سمجھا سمجھا پڑھا پڑھا انسان سان سے چڑھا چڈیا نے کہ اللہ تعالی فضل و کرم نارو، اے اس دے بارے دلیل بھی جانتے ہیں گل کرنا بھی جانتے ہیں تا کر کے میرے حدر صاحب دی سنگت بہن والے تقریرا سنن والے بندے بہلی جڑے ہیں نا ایمان نال میں قسمیہ کسمیا پیانا وہ چن پلے مبلے ملوڈے جڑے لگے پھرتے ہیں مقرر دو سوال کر دو سوار کرتے دی بولتی بند کر کے رکھتے لہذا لہٰذا نو اس بارے کیونکہ اصا دسیا ہے صحیح علم ہو گیا اے یہ طریقے تہذیب جلد جہی شاید خلاف یقینی طور پر علم رکھنے اپ اپنی طاقت کے مطابق اگر روکنا پہنچانا فرنے نہیں پہنچا گے تے ان مجرم بننے اللہ کی مارگاہ کو بڑا بولو سبحان اللہ اس واسطے ہوں اتنے کا حوالہ دینا الحبی <سؤال> رضی اللہ تعالیٰ حوالے نے لکھا ہے الحکم ادراک الخاص حرمت کہرمت و فرضیت سلوات الخمس فقی ہے للالم وغیر لالم المربل معروف منکر ہے ویدا کس وحدا کسا مدرا کو مدرے تحادی امرن والا فرمایا ایسے کم جنہوں بارے عوام نو معلوم ہے کہ ایک کام حرام نے یا شریعت نیکی رکھنا برائی کو روکنا سب آستے تو اللہ اے میں اس واسطے برابر ہے خوشبہ وضاحت کا کرنا کہ کئی بندے مینو آتے ہیں کشتی تھی روک سکنا کیوں جی تین جی اللہ علم دیتا ہے لیکن آ جے درویش تیرے ہوئے درویش کو ایتو ایتو ننو پتا ہے کوئی نہ ہی اس بدھو نول بین خبر نہیں سی مین خبر دِی گئی, تے خبر دکی گئی تے خبر تے ہے میں خبردار ہوا تو مینو اجازت دینا جدو اگلے نو خبر میرے کو ہو گئی ہے پتا لگ گیا حقیقت حال کر کے اللہ تبارک وطالعہ نے توجہ آدیش پڑھو آدیش کے اندر رب کے پاک محبوب نے یہ نہیں رکھا کہ صرف اور صرف آوک اتے خطاب ہوا ایمان والوں رجونی فرمائی نے ختاب ہوا جنہوں سمجھ ہے کہ واقعی ہے ای نکید ہے اتھے کر کے ایمان دسو میں تنٹی جی گل دسنا اے جو عذاب آیا ہے عذاب جو آیا اتے کوئی انج ہویا ہے بھی بھائی تے۔ دوسریا جڑے عوام والے ہیں انہوں چھاڑ دیتا الا تالا مولی تے جڑے مبلک ہیں انہوں نے پڑ لیا ہو کے تو پتا نہیں پکایا سارے لگنے اور تی لاکھ جو بندہ عوامی گھر ہوا ہوا کہ نہیں ہوا ہوا اس واسطے ہے کہ برائی تو روکنا معلوم بعد کے برائی ہے سارے فرض سارے پیتی کھڑے سن ادر گئے ختم سی عوامڈیا گلادار لہٰذا مطلب یہ نکلیا جاغ خواش بڑا خبر کی وہ کتابیں پڑھیں نہیں پڑھا لگا پاو نہیں لگا جی فرض پورا نہیں کرے گا ہی غیر نہیں کھاگ گا تربیت پا چھوڑے گا اتنے آلم عالم کی توجہ نہیں فرمائی جیڑا جا بندہ جس مسئلے جس حکم مسئلے مسلے صحیح جان گیا معلوم ہے کہ ہر میں یا فرد ہے یا واجب ہے وہ اس مسئلے کا عالم میں شریعت کا پورا عالم میں نے گے نہ اس مسئلہ آلے آخر پیڈ جو نہیں فرمائی یار اگر دیکھو مینو ایک جی آم بلکہ لوگ آخر جی مولیاں فری چڑا اصل نہیں فری چڑا کیوں جی اصل بجا لو میں ایک آخیا میں کیا ہے دس بھائی تینو ایل میں سنا حرام ہے جی جی چوری حرام ہے جھوٹ حرام ہے چکر بادی حرام ہے دھوکھا حرام ہے حسد حرام ہے تکندر حرام ہے حق حرام ہے حق نمر حرام ہے ملاسکت حرام ہے کفر حرام ہے نماز فر دے روزہ فر دے اچھا پت ہو جی بے پتوجی نہیں جاری سلامت تو میں سارا دسی جانا سارا کچھ بھی تو لے کے ہو جائے اللہ کے بندے پوری شریعت دا عالم ہونا ایک خاص خاص عالم ہونا مومن بندے جہے ہیں وہ خاص خاص کما کے آلم ضرور ہوں پوری شریعت دے عالم کئی کئی ہوندے ہوں توجہ نہیں فرمائے پتہ ہے داری منڈنا حرام ہے جائز نہیں حضور پاک سرکار دی شریعت دے خلاف ہے تو اس چیز دے عالم تو گے کیا مت دینے جان نہیں چھوڑ دے آ کے مولا خان تو خبر کون وہ آ کے خبر نہیں کی تند کر نہیں تھی خبر تو منہ بند کر تیرا منہ بول کے دسے گا کہ خبر تنہ بند کرتے ہاتھ دس گئے کہ پتہ سی تیرا اندر دل بول کے دسے گا اللہ تعالیٰ نے اتنے ان چیزوں تو جی نہیں بول دیا. او تاں کر کے گلا اس رب نے کہ بندہ سے گنڈی مارن لگے گا ہاں جی یوں ہی اتنے گل بدل بھی رب سونے منہ مو تو موڑ لانے ہو گل کر سا ہر بدل بدلیں گا مارا. اللہ اکبر و سمجھ آ گئی نہیں یہ مطلب موٹے موٹے وہ کام جہے جیڑے, جیڑے عوام پتہ نت کہ حرام نے تو روکنا عوام دونوں فرد ہے نہیں روک سکے تو دل غیرت ضرور رکھا نہ کہ عذاب جدو آئے گا انہیں نہیں ویکنا ہاں جی کنیاں شرط ہو گئی تین بول تین کہ ہاں جیسے دے بارے عوام نہیں چڈو پتہ ہی نہیں حرام ہے یا نہیں فرض ہے یا نہیں اتنا ارکن جڑا ہے فرد نہیں بننا فرد بننا جن لیکن نقتا سمجھا کی کہ جے عوام ناس درپیش مسئلہ ہے تو اس دے بارے شریعت کا حکم معلوم نہیں نا. تے کردے بھی نہیں تو کوشش بھی نہیں کرتے پوچھتے بھی نہیں پھر فر اس فرض علم جا اس دے بارے معلوم کرنا سی او معلوم نہ کرنا تے علم نکنا اس خدا دے فرض دو تپڑی چنگے توجہ دے تو اے نہ سمجھی جو بندے اوی چھوٹ جاندے تو جازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنے جانور نے جہے رب سونے نے بے زبان بولنے نہیں ساڈے وگوں گلا نہیں کردے لیکن سڈے بچ بھی رکھے ہیں سڈو باہر بھی رکھے نے جنگل بھی رکھے نے تو بندے رکھے نے پتے کیوں رکھے نے ادھر جہاں باہر جنگل چوضی انہوں نے مارتا پھرنا کوئی شکار نال مار چڈ کوئی ان مار چڑتے ہیں ہالی انہوں نفرت بھی رکھ دو مارن کی کوشش بھی کر دے سامنے آ جان دور بھی نسد میں پوچھنا رب سونے کیوں ای جانور پیدا کیے توجہ نہیں فرمائی یار ہاں درسو کیوں پیدا کیتا ہے چلو حلال جانور تو تصا کھانے آتے حرام کھا رہے ہو میرے ساتھ حرام کیوں پیدا کیتے ہیں سمجھتے کہ تمام جانور انسان واسطے ہر ایک سبق رکھ دے ہیں نے گیا جن انسان نریت شریت واہد اولا شریف نے وہ جانور ہیں جہزی وہ جڑے پرا پرا ردے جنہوں تو بندہ پرا پرا رو نگا جان چار کوشش کرتا ہے اتو رب واہد اولاد شریف نے موزی بندے سمجھا کہ جے ان جانور تو نفرت خا پا رہنا سور تو باہر ہار تو جنہ جا بندہ کے اندر ہوئی سکتا نظر آنگیاں مولی ہون گے انہوں تو پرا روی نڑے نہ روی وہ نقصان د گے رب سونے تاج جانور پیدا کیتے ہوئے نہیں کہ جا بندہ کافرابیاں منافت گلانکیاں بندے لڈنگ مار آ رہے ہیں ہلکے گرم ہو جائے جی کوچوان کوچوان جی جناب کھوڑا جوئی فردا مرضی مطابق نہ چلے تو پی ہوں ہاں کورتا جی جوئی کوئی ریڑھی کورٹتا موتی مرضی کے خلاف چلے یا ویچی خراؤں یا کٹی خراؤں دیں اللہ واہد شری مولا سونے جانور رکھ کے جٹ جٹ جناب جٹ جہاں نے انسان دتا انسان تو زبان والے اکل والا ہے اپنے آپ سوچ لے حقل جانا چلنا یہ تیری مرضی مطابق چل میں تین اقل تی میں میری مرضی مطابق چل ہے کہ نہیں چل ہے قسم جانور اختیار دے کے حق دے کے دسیا وے جی ترے پھیرنا جی مرضی ماری خلا وے تج ایک مجاز دا مجاز دجاز دالک بنیات دیا میرا بھی حق بنتا ہو روزانہ چھڑے فیری رکھا جنو چاوا مار ہونا جنہوں چاو رکھ سونا میری مرضی دخل نہ پابندی لانی ہے نہ شریعت بہت اولاس شریف گری بھائی جی سابندی بن کے آئی ہے جی جانور سا پابند ہی ہے سملا کہنا پابند آ سا اٹھنا مولا دی مرضی کی شریعت ہو سو فر بنا چاہے جو کرنے پیا جو وقت پہ گزرنا ہے اس وقت کے اندر جو کرنا جو کرنا ہی پہلو معلوم کر ل نیشت کی آخ دی ہے جقت لڑنا پیا جی کام چ مصروف ہونا پیا اس کام دے بارے، اس وقت نویشت حد ل فرض واسطے فر واجب واسطے واجب سنت سنت واسطے ہے رے ہالی ہدایت حرام دے بارے معلوم کرے ہر میلا لے فر راج بے سنت متروے کیلو کرنا کیا مطالب دل عالم ایک جرم سزا ملے گی جے ان سیکھ کے نہیں کیتا جن شک... ہی نہیں تھڈو دو, دو ملن گیاں کہ تو فرد چڈ کے آیا ہے ایک کیتا بھی نہیں دجا ایم بھی نہیں تا کر کے پہلو لوگ سڈے مسلمان کوئی کم غمی دا خوشی دا کاروبار دا ہر کم لکھ کے یا آلما کول جا کے بیٹھ کے پوچھنا جناب یہ جائزے نہ جائزے کریے نہ کریے ہوں تو گلا جنا ہو فرنڈا ہوں نکاح تلاک رہی ایماندار تا کر کے ایڈیا ایڈیاں ایڈ شریعت کتاباں ای؟ بھی چاری چاری جلد لکھا پہ وہ پوچھتے سر ہر بندے نو پوچھنا ہوں جہی آم ایک حدیث زبان سے مشہور ہے اس لو مینل محد الل رحب میرے پیر شمس الدین شالوی خاجا پیر سیال پیر میرے عشاد مرشد میں میرا پلا شکیم دندل یہ حدیث لکھیا ہے کہ علم حاصل کرو پگوڑے سے گود سے گور تک پگوڑے سے قبر تک بارد بارد تو پڑھا سارے آونا. <متحدث> دو لکھی مطلب لیند دسو یہ سدیش پڑھ سکولی سارے آ مو پہ ایو ان کو لکھی رکھنا یہ دسے <متحدث> کا مطلب جی بھائی پگوڑے سے جھولے سے لے کر قبر دینی تک علم حاصل کرو کی مطلب یہ ہوں آم مطلب یہ لے کے جسے جی اسلے بھی علم حاصل کر جسل قبرج پہنچ گیا اسلے علم حاصل کر. بار حاصل کرے گا <تصحت> جب قبرج پہنچ گیا اسلے مرد ہے تو مردے نو دسائی مر مردے تو شریعت ہوتی کوئی شریعت ہے جنگ بس ہوا کرا توجہ نہیں فرمائی جی آد... مطلب ہو دا؟ دا مطلب بچہ جمے تو جا جمے اتو لے کے بندے دے مرن تک وہ مر جاوے تے کبر چ رکھ تک بلکہ اس بہت کی کی سڈے تریت آنی حالات کی لازم آونے نے وہ او معلوم کر تاں کر کے قبر رکھ آئیے پیچھے پھر بھی سڈے فرد ہوں ہے کہ جنو رکھ آئے جی ان بارے معلوم کرو کہ جڑا ہوں مال پچھو چڈ گیا ونڈنا جائے میرے رنگے ڈور ڈنگر ڈور لگے پھرتے ہاں جی؟ پتا کسی شاید کوئی نہیں تیرے حدیث لکھی کڑے نہیں تو، تو تک بچپنے سارے حالات مراد معلوم کرنا جو ضروری ہے تو نہیں فرمائی کیجنا کی ہمیں کنداں کالیاں کر لینا سوکھی لکھ لکھ کے پر گل نو سمجھنا بڑا اور <coughs> <laughs> زردے کے ہر او بندہ جس نسے کام دے بارے یقینی طور حرام حلال فرد خدا دا ہو دا پتہ اہ اتے اپنا کام کرے فرد پورا کرے روکنے آخر آ جی ضروری ہو جانا واسطے پوری شریعت دا عالم ہونا ضروری نہیں تین ہے تکری میرے کو ہال لکھا پی اِنشاء انشاءاللہ حاجی بوٹا صاحب سڈے محسن حاجی محمد بوٹا صاحب اما جی کبلا وصال فرما گئے نا مرہوم نماز تو بعد اللهم وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء امين محمد بن المصطفى وعلى اله واصحابه الاصدق والصفا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه امته اخرجت للناس تأمرهم بالمعروف و عن المنكر آمنتو بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله ام بي الأمين كريم الامين سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسل موتسلی مسلا یا سیدی یا رسول اللہ ولا آل گو ساب کیا یا حبی بل والسلام وسلام یا سیدی خاتم النبیین والا عال کا یا قیا مکین قلو بل شامعین السلام علیکم ہم دو سنا درود د ختم المبیا لہت و سنا تو بات اس آج دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل مت لق اندر کہ ہر شر فتنے تو نفسانیت شیطانیت تو نجات اور پناہ بخشے حق بولنے حق دے اتے چلنے حق دے اتے مرنے دی توفیق عطا فرماوے دوستان اگرامی دے خطبہ جمعت المبارک دا موضوع سابقا موضوع احکام دعوت و تبلیغ دی دوسری قسط اللہ تبارکوت آلہ شرح قدر بیان دی توفیق عطا فرماوے خطا اور نفسانی شیطانی مداخلت تو محفوظ فرما دعوتوں تبلیغ دے احکام بیان کردیا شرط بیان ہو رہی جنا شرطان دے جرت واجب دا ہے فرض ہوں یا نہیں نی کا آخنا تو برائی تو روکنا اور جے وہ شرط نہ ہونا ہو ایک بھی نہ پھر فرض واجب نہیں ایک اور گل ہے پھر مستحب رہ جاوے یا تھڈو ناجائز ہوے وہ مختلف سورتوں نے تین شرط بیان کی سن اج چوتھی شرط بیان کرنی چوتھی شرط یہ کہ شریف کے تمام دے نزدیک بل اتفاق برائی ہوے حرام ہوتا ہوئے، روکن فر دے اگر کسے امام نزدی نزدیک وہ کم جائز ہے شریعت دے کسے امام دے نزدیک او کم جائز ہے تو پھر جیڑا بندہ وہ کام کردہ پیا اس امام کی تقلید دوسرے امام دے کے منع نہیں روک ستا مثال دے طور پہ اس لیے مشہور امام شریعت دے چار نے چار فقہ شریعت دیاں مشہور نے فقہ ہنفی فقہ مالکی فقہ شافعی فقہ ہمبلی قرآن و حدیث دے صاف شفاف منسوس جنہوں مسائل آخر بالکل صاف لفظہ جیزوں شریعت نے حرام کرار دتا ہے یا فرد کرار دتا ہے ان مسلم امام کا اختلاف نہیں ہوں ان نماز جو پانچ فرد نے تو شریعت کا کوئی امام ایجا نہیں جہاں چھ فرد کی کلاؤ یہ مسلے اج دے سارے امام دے نزدیک قرآن حدیث دے صاف شفاف مسئلے نے صاف شفاف واضح مسائل جڑے قرآن حدیث دے فرد ہو واجب یا آرام امام کا اختلاف نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی اختلاف کرے تو امام نہیں ہوں شیطان ہوں ای مسل اختلاف نہیں رکھ سکتا نہ ہی اج تصے امام نے ان مسلیاں ہوں نہ حرام کسی امام اج تک مطلب کتاب چھیا بے امام کسی آخیا ہوا جی. سوچیا قرآن دیش سوچ سج کے میں اپنے اشتہار اتو تک پہنچ گیا وا کسی نہ جائیں یہ نہیں کدی کسی امام نے اختلاف کیا جہرا اندر اختلاف کرے گا دے صاف شفاف حرام نو حلال اکھے حلال نو حرام آکھے وہ بئیمان شیتان ہی نہیں سمجھ آئی نہیں یہو جہ مسلیا کچھ مسئلے ایسے ہوں نے کہ جڑے صاف شفاف نہیں بیان ہوئے وہ رکھے گئے ساری شریعت دے اندر آن آئے امام دے ذہن چھپایا گئے کہ وقت آئے گا دے میری شریعت متاہرہ جڑے خاد مالم ہومام مجتحد قرآن ادیش دے اندر اپنی عقل دے گھوڑے دوڑا منگے اپنی فکر قرآن ادیس شریعت دے مطابق اصولوں دے مطابق جو ہے بڑنا پھر ایسے ایسے عقام بچوں کڑ لے نے جڑے صاف واضح لفظیں اچھ موٹے نظر نہیں ہوں دے لیکن ہونگے وہ ویچ قرآن حدیث ہے انو قیاسی مسائل آکھیا جاندہ ہے اجتحادی مسائل آکھیا جاندہ ہے انہ ویچ امام اختلاف کر دے نے کیوں وہ پھر خدا داد دتی عقل۔ اللہ تعالی دے دتی علم دے مطابق جے جی کوئی پہنچیا ہے جدر جی سب مجھوں دی پہنچی ہے انہیں وہیں فتوہ د تا چار فقہ دا اختلاف ہویا ہے کہ فقہ دا اختلاف یہ فکا دختلاف صحبا کا مسلیا اختلاف اس لئے ہوں سی جس قرآن ادیس تو موٹے لفظوں گل نہیں سی سامنے لبدی جب لب جاندی سی پھر سارے ہوں سن جب نہیں سی لبدی اس لئے پھر مولا علی سرکار اپنی اقل شریف دے سن عمر بن خطاب اپنی دوڑ آدھے سن حضرت ابو بکر اپنی دوڑ آدھے سن جسے لیا جہاں ہر وکرے وکر صاحب جنہوں نے جنہوں منیا عمل قیامت مولا علی سرکار دی گل اگر حضرت سدیقی اکبر فقہ دی گل دے خلاف پہ جی ادھر انہوں نے جائز آخر نجائز آخیا ایک مثال پہ دینا تے اس اے دے نالو ہون ایک بندہ مولا والی سرکار والی گل نپی ہے تے ایک بندہ صدیق اکبر والی نپی خڑا تے اے ہون ایک دوتے دو اعتراض نہیں کر سکتے جائے اختلاف جڑے اور رحمت یہ اختلاف نسا نہیں کہہ سکتے کہ فلانا حرام پہ کردا فلانا مجاز پہ کرتا اسے تراؤنی ماہ میں شاف رحمت اللہ علیہ انہوں دے نزدیک وز جہا مسا سر کا فرد ہے نا ہے کہ ای دو چار والوں دے ہاتھ پھر جائے دو چار دے امام شافراب سا چوتھا حصہ جڑا ہے چوتھا حصہ سر مسا چوتھائی سر مسا یا چار انگل برابر یا متے دے مدھے دے مطلب دے برابر ان والا ہاتھ پھرنا اے فرد ہے سڈے حنفی ہنفی ہے سڈ امام آدم بونی فا دی فکا اج فرد کہ چوتھا ہی سر کا مسا ہو سارے دا تے سنت ہے نا فرد پہ دسنے ہاں بھائی جے جی ایسا بھی نہیں کرے گا تو پھر اکا بزو ہونا ہی نہیں پہ مسئلہ دس امام شافر احمد اللہ علیہ سرکار یہ کہ دو چار والا تے ہتھ پھر جاوے جائے گی مسا سرد ادا ہو گیا امام آدم ابوانی فر احمد اللہ علیہ نزدیک یہ ہوئے کہ چوتائی یا چپا چوتھائی چپا ایک کی برابر بنتا ہے ہاں جی کووے نہ امام شافر احمد اللہ علیہ فرکار دے فکا نو منن من بندہ وضو وزو پیا کر اپنے امام کی فکا دے مطابق دو, دو چار والوں نے اتنے ہاتھ انگل چا پھیری ٹھیک ہے نا جی گلا ہاتھ کر کے انگل پھیر دیتی سو ادرو ہنفی فکا وضو پیا امام فرمایا کہ چار انگل یا مت برابر یا چوتھائی سر کا مسا فردے شافی فکا والا پیا کرد دو تر والوں مسا مذہب کہ چوتھائی سر کا مسا حق نہیں بنتا کہ اونو تیرا وضو نہیں ہویا میری گل نہیں سمجھے کیوں؟ کیوں پیا کر دا ہے اپنی فکر دے مطابق تنی فکر متابق شریعت دے اندر برائی جنو آخیا جن تو روکنا ضروری ہے وہ ہے جہی سارے امام کے نزدیک برائی ہوئے برائی سمجھ آ گئی نا جی توجہ نال بولو سبحان اللہ. اللہ ہاں تو اندر یہ دس دس رہا وا ہاں. کہ آم یہ جڑا سوال اٹھ رہا ہے جی چار فیک ہورام آخیے کلال آخھیے ہوں سڈے ایمان صاحب کے نزدیک ساری فکایت گو دوشت کھانا حرام ہے گو نہیں ہوں سنگو سگوڑ گو سوسمار دب اربی میں اس کو کہتے ہیں دبن فارسی میں کہتے ہیں سوسمار اردو میں کہتے ہیں <coughs> گو پنجابی جی گو آدھے اچھا باہر سورت ایک گو جیڑی ہے ہوں ان کی فکا اچھی ہے امام شافی کی فکا جلال ہے ساٹی فکا ہے حرام ہے ہوں اگر کوئی شافی پیاکھانہ میں گل سمجھا نہیں شافی کو پیاکھانہ ہے ہنفی پی نہیں روک سکتا اس طرح کئی چیزاں ایسا ہیں جہاں ساڑی فکا ہے جید ان کی فکا ہے آرام وہ ایک دجے نہیں روک سکتے یہ روڑے بنتے ہی تانے بہتے جو اصل علم نہیں ہوں میں مسلے جڑے نہ ایک افواہ اڈیاں ایک کتابہ نے میں کتاب مسئلے میں کتابی بیان کرنا افواہی نہیں کرتا افواہ جی چار فکا دے تو روڑا ہی ہے جی ہیں یہ تے مطلب یہ ہے چار فکا روڑا نہیں رحمت ہے جو اللہ تعالی نے پہلے نبی بھیجدا سی پہلو نبی بھیجتا سی او نبی ان نیا شریت بنا کے تھی. تے اپنے حبی امت احمد ان چا کی تھی. شریعت ایک بنا اندر اندر اتفاقی جماعی مسائل موٹے موٹے جہ معاشرے ہمیشہ ضروری سن وہ حرام کر دیتے فرد کر دیتے ادا چ اختلاف نہ دیتا. تے باقی کچھ مسائل ایسے جڑے کیاسی اتحادی رکھ دیتے جی جنہوں نے پھر امام دے اندر اختلاف چیک کیا اس اختلاف دا مقصد رخصت بن جاوے جیڑا مرضی جنو سوکھا لگے جہے امام دگر جنت رو میں جنہیں ایک قسم خدا دی تعالی فضل فرمایا کسے امت نہیں فرما لیکن اے فضل ساری وجہ نبی پاک دی وجہ رحمت اللہ العالمین دے سدکے رب کرم فرمایا ہے oh. کہ تنو سوکھا کام بنا کہ چار امام نے فقہ اور امام کی بھی ہے لیکن وہ ری کونی امام سفیان سوری رضی اللہ تعالی نو امام بخاری د استادوں کے استادوں دے استاد نے امام اوزائی ملک شام دے سن اوزائی محدس بھی سن تو امام بھی سن اندھی نے بھی فقہ ہے لیکن اللہ تعالی نو منظور چار سن یعنی منظور دا مطلب یہ کہ چار انہیں رکھڑی سن کیا توڑی باقی فقہ بر حق سن لیکن دیاں کتاباں منع والے اگاہ نہیں پھیل سکے نہیں چل سکے اللہ تعالی نو منظور نہیں او مک گئی نے یعنی انہوں دے منع والے مک چکے نے یہ اس واسطے اصا چواں کی گل کرنے ہاں ورنہ اور اے جا چار فیقا دے, دے اختلاف دا جڑا مبدا اصل او صحابہ دا اختلاف فقی مسائل دے اندر صحابہ اختلاف کرتے سن ہاں حدیث پاک ہے جن دے تو جی سارا مسئلہ سمجھ آ ایک حدیث پاک حضرت ماض حضور پاک جدو یمن روانہ فرمایا ہے نا یمن شریف حضور پاک نے تے سرکار نے فرمایا مواد نال فیصلہ کرے گا عرض کیتی یا رسول اللہ قرآن نال. فرمایا ہو فی جے قرآن وہ فیصلہ نہ لبے پھر کریں گا یا رسول اللہ بے اکا تو سنت ہے کہ تاری سنت نے فرمایا <تصفح> بھی نہ ملے تو موڑو یعنی تینو نہ ملے ہے ویچ ہی سارا کچھ وہ جی سیانے آتے نے بھائی موتی ہوں سمندر چھبتے کسی کسی ہوا تو سمندر قرآن ادیس میں لبنا یہ لبھنا کوئی سوکھا نہیں جہر لوگ کہہ چڑھتے ہیں جی قرآن تو اللہ تعالی قرآن نے فرماتا ہے قرآن ہم نے آسان بنا دیا ہے آپ لبو والا قرآن والی ذکر قرآن تو آسان ہے بس آپ اپنا ٹھیک میں آنا ہے نا کہ سوکھا ہے جہاں مرضی چوک کے پڑھنے لگ پائے تو پھر ایک دوجے نے غلط آکھ نہیں سکتے سڈو ہی بھابی شیا نی آخری شیا بابی نی آخا کیوں جو ہوا سوکھا وہ اپنا سمجھی تک سمجھی جاؤ جاؤ ٹھیک موڑ خرو کا پٹی کھڑے تھے وہ بے ایک قرآن دا زبانی رٹنا جنو آدھے حفظ کرنا اللہ تعالی نے قرآن مجید حفظ زبانی یاد کرنا کرنے سوکھا کوئی کتاب ایڈی چھتی اس طرح آسانی یاد نہیں ہوتی منہ زبانی جنہیں قرآن یاد ہے ایڈی ایک زخامت رکھا رٹاؤ کدی نہیں یاد کر سکتا وقت کنے محفوظ. قرآن مزید کن لکھا سینے قرآن ایک قرآن کا دا زبانی یاد کرنا قرآن سوکھا زبان ہی یاد کرنے رہا مسئلہ سمجھا دا اے دا یا نبی سمجھد یا نبی دی نگاہ کا فائد یافتا سمجھ دا اللہ تعالیٰ قرآن چ فرمایا فسالو ادرین کم تم لات علم اللہ تعالی ہے علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے مرہ مرح جہ ساریا قرآن برابر ہی سوکھا ہے سمجھنے مر علم والے تو بے علم انہوں دا فرق کتھو رہا پھر تو سارے سوکھے سارے سمجھی جان گل مکی سارے جو سوکھا ہویا معلوم ہویا قرآن مجید دا زبانی رٹنا ہو رہے سمجھنا ہو رہے زبان یاد کرنے اللہ تعالیٰ لکر فرمایا لکر وکر مانو یاد کرنا اللہ تعالیٰ فرما دیا یاد کرنے اصا آسان کی سمجھتے وہ بڑا ہودل متقین ات شرط لگی کھڑی متقی پرہیوگار لوگ دے واسطے برے قرآن یہ مطلب ہے دجا دن دین لگ سکتا توجو نہیں فرمائی نے تا کر کے جن گمراہ ہوئے فرتے نے اپنے آپ سمجھنے دی کوشش نہ کی آخر سوکھے در جاؤ مگر سجڑا کئی ورلیاں موتی لیا وڑتے سارے نے تو سمندر قرآن حدیث سمندر جدو وڑے گا نصیب ہوئے, نہ نسیب حضور سرکار نے تا حضرت عماد فرمایا اگر حدیث سنت میری نہ پا سکے, یعنی تو, بیٹ, پر تو کوشش کیتی تش کی لبیا مڑ کی کرے گا تو یا رسول اللہ یعنی ہے پورا تین سنت تیر نہیں علم چ تو ان نہیں حاصل کر سکیا پھر یا رسول اللہ پھر میں اپنی اقل قرآن حدیس اپنی اقل دوڑا کے میں سوچ بچار کر کے تے پھر فیصلہ کراگا یہ <تصحیح> مطلب اے, اے نکلیا کہ انہاں عرض کیتی کی جی قرآن چ موٹے لفظوں چ لبا تو حدیث چ لب گیا لیلا کا ادر فیصلہ کر دیا گا درجہ بندی کیتی پہلا قرآن پھر حدیث اتو نہ لبیا تو پھر میں پھر تیسرے درجے دے اپنا قیاس قرآن حدیث دوشن چیا سختیار کرانگ یہ جدو گل کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریفا اس اللہ دیا جس نے جس نے محمد رسول قاصد اس دی توفیق د یہ دا مطلب بے نکلیا اس حدیث پاک دا کہ صحابہ کرام اتے آن کے جتھے قرآن حدیث تو موٹا نہیں ان لبا مسلا پھر وہ اپنے قیاس تے اجتہاد قرآن حدیث دی روشنی دے کے اصولوں کے رکھ کے چلادے سن پھر جڑا مسئلہ وہ دے سن انجتہادی مسئلہ کیاسی مسئلہ کیا جاتا وہ کیا سی مسئلہ جڑا وہ اعتراض دوسرا نہیں کر حنفی سکتا فکا ہنفی مالکی آلکی آمبلی آ سارے اپو اپنی تھانے برحک نے جہدے جی نے, نے فکا دے یہ ہے بچارے بے وقوف نے بدھو نے انہوں نو خبر جو کوئی نہیں یہ اپنی بےخبری نوکوف بے محسوس نہیں کرتے اپنے آپ جہل سمجھنا گوارا نہیں کرتے جڑے پاک لوگ ہیں جائز جہے آلم نے انہوں نے جائز آخنا شروع کر دیں آدھے لو جی رولے بنا دیتے ہیں وہاں تو سنگیا اجماعی اتفاقی مسئلہ حرام اتفاقی ہوئی برا ہو اسی طرح فرد سارے دے نزدیک ہے ہوں روزہ رکھنا کہڑے امام دے نزدیک رمضان کا فرد کو نہیں کوئی ہے امام ایم بے حیائی کہڑے امام کے نزدیک حرام نہیں کمینے گانے کہ امام کے نزدیک حرام نہیں کفار دوستی کہڑے امام در نزدیک حرام نہیں کف کہڑے امام کے نزدیک حرام نہیں منافقت کہڑے امام در نزدیک حرام نہیں جے جی تمام امام دن جڑا نزدیک حرام ہوئے گا ہوا روکنا ہے جتھے اختلاف امام ہوئے گا اتے پھر ایک دوجہ نو روکنا۔ لیکن اتے ایک گل سمجھ آئی ایک گل سمجھ آئی کہ ایک بندہ کام ہی اجدا پیا کر کسے نہ کسے امام دی فکا دے ویچ جائے دے گل میری سمجھا جی لیکن کرد اپنے نفس دی خواہش نال آلما کو پچھیا نہیں نہنفیا کو پوچھا تا مالکیا کو شافیا کو پوچھتا نہ جناب والا ہملیاں کومام فکا کو نہیں کسی کو, کو ہاں جی فکا والے کو اپنے آپ, اپنے آپ ہی نفس دے پیچھے چل کے تند لگا تے کسے <خص> <خص> <خص> <kisfe> فقہ دے اتے نہیں پیا چلتا کسی آلم دوں گا. معلوم کر کے نہیں چل اپنے آپ ہی لگا فردا تو یہو جہ بہت یہ اگر غلط کام کرد پیا کسی امام آے نو مالوم ہے کہ یہ جا یہ کسی امام کے پیچھے نہیں پیا چلتا کسی فکا دین اپنے نفس کے پیچھے پہ پی چلتا ہے تو ان پتا یہ فکا ساری کام نجائ تو حق بنتا وہ روکے کیونکہ سانو قرآن نفس دی خواہشات دے پیچھے چلن کا نہیں آخیا وہ یہ فرماندہ پیا کہ جدو تو عمل کرے وہ عمل ساری مرضی دے مطابق حکم دے مطابق ہوئے. ساڈے یعنی شریعت دے مطابق جڑا سا شرح دے خلاف ہوے وہ تو پریز توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں مطلب ایک نفس دی اتبا ہاں کچھ ایسے مسلے ہوں نے جڑے شریت جائز نہ انہاں دے نال تعلق نہیں رکھتا ان رکھا ہے مباہ کم جائز کما شریعت رکھ چوک روکا تو انہوں تو آخر کی لڑ ہی کونی اتے نہ بولیں جیویں میں مثال دینا بھئی <coughs> بعد مکلاوا ہے دوسرے دن کی رواج ہے عام دوسرے دن ہر ایک عام رواج دوسرے دن دے. کوئی چکرے تیسرے دن کوئی چکر ہے دن, دن کوئی کرے مہینے بعد تو ہوں ساری برادری ٹوٹی کھڑی ہوگی اے ہی اٹھ پیا ایسا نہیں آئی تھنک دیکھا بس بھائی بس تا نوا دین بنا لگ پیا وہ مونج کٹی اے نا دین ہے نا کوئی قرآن ادیس باوے سال بعد مکلاوا کرے باوے چھ مہینے بعد باوے کرے دو دہاڑا بعد باوے کرے ایک دہاڑ بعد یہ شرح شریف دے قرآن حدیث دا حکم نہیں جڑا جہرا ٹھیا اتے نہ بول بول اتے اللہ رسول دا حکم ٹوٹے اتے بول جنی گل توجہ لال بولو سوال یہ اعلی گلا جنا سمجھا جائے ہاں وا لڑائیاں کیونکہ قوم جیڑی عوام ناش دے ان جو کچھ رواج دے خلاف ہونا برداشت نہیں کر سکتے دعائی خدا دی آدھے نے پتہ نہیں قیامت ٹھنہ کو اسا نہیں کدی یہ کام ویخیا یہ نکل کتوں آیا بس بھائی تج تو بعد برادریوں باہر اور کیوں تو تمی گل کر چھڈی ہوں انہ عہتیا نو دسنا تو فر مرو یہو جی گل تو برادری نہیں توڑی دیدریوں کسی باہر کھد ایڈے مفتی نہ بڑو اپنی طرف فتوی ٹھوک ٹھوک کے تحرام کی تلال کی جنو اللہ رسول جائز او انو جائز رکھو آل آل آل توجہ نہیں فرمائی نے اور مسئلہ سمجھا دنا کل ختم ہے کلا کا ختم شریحت کیا آخیا تمے دن کر دوسرے دن کر چوتھے دن کر مہینے سال دو سال نا, چکار. نا کوئی کران نہیں کوئی حدیث نہیں مائی دلال وکھا سا سمجھ آئی نہ ہی, ہی سارے کتاب لے لکھا بھی تیسرے دن کرنا ضروری ہے یا دوسرے دن کرنا ضروری ہے یا سننا کوئی سنت نہیں ہاں کوئی سنت نہیں اگر ایک بندہ سال بعد کل چکر دسرے بند ہو شرح کٹی کھڑائی آخر کے کہ نہیں ایمان لگتو ہاں واہ سدکے جا اس تو بھی آخر اس آخر نہ نہیں نا آخدہ چنگا س حرام پہ ہوئے نہیں بولیا فرد دے پیڑ نہیں بولی برادری ایمان جانے پیڑ برادری نہیں بولی استعمال لوٹی پہ برادری نہیں بولی اے نہیں آخر نویں آ گیا جی شرم کرو مسلمان اتنے کام ہوں نہیں ابھی کوئی نہیں بولیا جدو کام ہو گیا انہوں دے رواج دے خلاف ہوں ایمان ایمانال دسو میں کشمیر پیاننا دسویں دن کوئی بندہ کل کرے کنے مفتیاں کول فتوے پوچھی گئے مفتی صاحب یہ بتائیں ہمارے پنڈ میں ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا ہے یہ فتوا کا پوچھیدا ہے ہمارے گاؤں میں ایک نیا فتنا کھڑا ہو گیا ہے ہمارے ادھر رواج تھا تیسرے دن کلوں کا یہ ایک بندہ ہے فلاں نام ہے اس کا اس نے اپنے باپ کا کلہ کا ختم جو ہے وہ دسویں دن کیا ہے یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے وہ اتریا ہے نہ فتنہ ہے تو فتنہ ہے یہ جڑا پوچھنا ہے پیارا شیطان ہے تین ایسا نہیں پتا دنگرا بھائی یہ جائز نہ جائید والا مسئلہ ہی کوئی نہیں جیسے مرضی چکرو بلکہ ایک بندہ کلہ نہ ختم کر ہی نہیں نہیں کیتا ہوں مسئلہ دے کے بھائی ہاں کہیں جہر سمجھتا لیکن نہیں مجبوری وجہ احسیت احسی احسی تے یا انج جی نہیں شو کیا چلو غیر ضروری جو ہے تے میرے تے ہو فرض تھوڑے نے میں وہ پورے کر لینا میرے گل نہیں سمجھے تے ایک پاسے ایک پاس کلر کا ختم ہے ایک پاسے اوندا اوندی بہن ہے اون دے کول کھانے دا ٹکڑ کے لوگ سد کے تے اوتھر کھان دی بجائے ہاندا میں بہن نوں جند میرے نزدیک اونے ثواب زیادہ پایا ہے سبحان اللہ ہن میرے نزدیک زیادہ پایا ہے سبحان اللہ سارے نوں کھوان دی بجائے جیڑا اونے قربانوں قربا وچوں جیڑا اس دتا سوں اوندا ثواب زیادہ ہے اجر زیادہ ہے جیڑا اس تو علاوہ دین ہے دین مدب رکھد مدب رکھد اصا سنی وغیرہ تصور نہیں کردے ایل سنت یہ ہوئی کہ جی شریعت نے درجہ بندی کیتی کی جیسے سواب چوکھا اوبے چوکھا من اے نہ چلے اے کرے کہ رواج ایڈا سواب ادھر ہی چوکھا ہونا ہے بلکہ مینو آخر دے کہ اللہ رسول دے حکم نال چلنا ایک رواج نال چلنا قسم خدا بھی سواب اسے ملتا ہے جیسے اللہ رسول دے حکم سامنے رکھ کے چلے جائے نہیں جہاں اللہ رسول دے حکم تے تا چلے جو رواج ہے پیا رواج نہ ہوں نہ چلتا اس کوئی ثواب نہیں لگتا یہ اُلٹا گنا پہ کٹد ہے کیونکہ ہوں لکان کے پیچھے لگا کھڑا ہے اللہ رسول کے پیچھے لگدا پہا. نا نا دا. تو نہیں نہ لگتا پیا نہ بجوانی دون دے سنگیا اسی طرح چیلم کے بارے مشہور ہے جی چالی دن بعد ایک بندہ سال بعد چکر دھ دن بعد چکر چھ دن بعد جی کی آواز چڑھتا دوسرے ختم کی آواز چھٹتا یا کٹھی چکی ہے آج کلا میں گا کوئی نہیں ختم دانا ہوں کن فتو پوچھی گے یہ مولبیا کے روڑے نے انہوں مولبیا کے جناٹ صرف شر شریف کے مسلے کو نہیں توجہ ہے کوئی نہ ہاں اللہ جہی گل سچی ہونا چاہی ویخنا چاہیے جی جی بیٹھے نے یہ آخ گے لو سلط کہی جسے اپنے ہاں مرن والے ہاں سانو گلت کہی جام ہے اسلام ہے ہی نہیں ہاں جی اسلام نہ اسے شاید ہے کہ برائی برائی ہے باہیں کسی کو سمجھ آ گئی نہیں دارا. توجہ بولو سبحان گر دے کے ایسے مسائل جڑے جہ شرح جائز نے تو انہوں کے اتنے شریعت زور نہیں دتا کہ فرد ہے نہ کا چڈنا کرنا حرام ہے ایسے مسائل ٹل لا کے تنقید کرنا اعتراض کرنا رواج ٹوٹ گیا فلان ہو گیا نہیں کرنا چاہیے ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, تنقید نہیں کر سکتا ہے مثال مسائل میری گل یاد رکھنا جڑا تنقید کرے گا یہ احتراج کرے گا اور نشانہ بنا حرام درتقاب کیتا ہے کیوں اس واسطے کیوں نے اللہ دے جائز کیتے دے اعتراض کیتا ہے جنو رب جائز رکھے توں نہ جائیں مسئلہ نے ہونا ایک بندہ نفل نہیں پڑھتا مثال دینا نفل نماز پڑھی دینا نماز بیٹھ کے نفل پڑی دلو کے پڑھ کو نفل بہ کے پڑھ لین اللہ تبارک نے درجے چ رکھ کوے آمد نی سواپ دے گا نہ کرے تے اللہ تعالی پوچھے گا نہیں کیوں نہیں کر کے آیا میری گل سمجھی ہوں ایک بندہ نفل نہیں پڑتا تو نہ کے پی گیا پیتی جانا اگوں جواب دے کہ اے دس رب تر کوئی انچ کہ نفل دا مسلب کی ہوں وہ فٹ آ کے جی پڑھیے تو سواپ ہوگا نا پڑھیے تو گناہ نہیں ہوں وہ گناہ نہیں دا کی مطلب جی پوچھ نہیں ہونی تو مرے رب نہیں پوچھے گا تو تب میری گل نہیں سمجھ ہاں سنت مکدا مقدا سنتیں فجر والی کوئی چڈ ہے اُن آ جے چڈے کوئی آخنا جڑا آخنا ایک جماعت نے ادر چما ادر تو بغیروں جی چڈ دے ان آخنا ہوں سنت اے فرد نہیں پھر بھی کیونکہ سنت چڈی تنت نڈے جہاں بندہ سنت روکنا جڑا چڈن تو وہ سنت اے واجب چھڑے تے واجب چڈن تو, ہے, ہے تو روکنا ہے واجب تو فرد تے فرد چڈن تو روکنا ہے فرد وہ درجہ بندی ہونے اے نہیں, ہونے چا رکھے تے او کئی, ہوں آخر ہے آدھ گل نہیں رکھا ہے وہ گل نہیں تو کر رہے سنگیا سنت اندے بھی چھڑن تے تنقید ہوئے گی واجب دے چھڑن تے ہوئے گی تے فرض دے چحب تے نہیں ہاں اگر مستحب عمل ہے دے واسطے اعتراض کرنا صرف مستحب او بھی اس رنگ نار. اس رنگ نال آکھنا کہ یار ثواب دا کام ہے کر لو تو چنگا ہی تھی میری گل نہیں سمجھے یار سواب کا کم کر لو ت یہ نہیں کیوں نہیں کیتا ہی پی گیا ہے. یعنی اگلا سندا جاوے تو انہوں اگ لگ جائے یہ میرے بولتا یہ مسئلے چھوٹے چھوٹے تو مطلب محسوس ہوں دے دے. لیکن بڑے نے کیوں جو یہ گلوں تو چھوٹیاں تو بڑے فساد ہوندے سر ویکے نے ہاں بڑے فساد ہوندے ویکے نے اسی طرح ہوں ایک بندہ اپنے پیو بزرگ دا ارش نہیں کرتا میری گل تو توجہ ہو ایک اللہ دا ولی سی فوت پتر پگو ارس نہیں کرتا لیکن نو ارس نمجد جائز میں جائز رکھا گیا جائز تے اپنی طرف شراج دخل نہیں دیا حرام انارچا دے تو یا فرد چکرار دے تو واجب چکرار دے ویتے اپنی شرح نہیں بنا ٹھیک جی ہے جی جائز کم کر گے تو سوا ہوگے گا جی نیتا سڈیاں صحیح ہوئی کام بھی ہو جا کے اور صحیح بن جانا جو ہوگا صحیح بندے پتر تے نہیں تے... Oh جی, باقی میں جی کردہ نہیں بس مینو شاید کام ہو پورے کرنے لائی رکھنا وا وقت اپنا ادھر ہوں جے واڈی ہو گیا بےمان ہو گیا چڈی بیٹھا چی بی اُن گل نہ کوئی وادی ہے نہ کوئی دبندی ہے نہ کوئی ہود مذہب بنتا یاد رکھنا ہاں وہ اقدی اختلافات نے اتقا دیتکا اختلافات نے فیقی نہیں فیقی اختلاف ہے ہوقید کا اختلاف دے اختلاف نال بد مذہب فکا دے اختلاف بد مذہب نہیں بنتا سمجھ نہیں لگی میری گل دی ایک دا اختلاف ایک عقیدے دا ہے بڑا فرق ہے عقیدے دا تعلق ایمان ہے فقہ دا تعلق عمل ہے بڑا فرق ہے انہوں ہون, ان فساد برپا ہو جانا کہ تھڈو ایلے سنت تو ہی باہر کڈ مارنا ہالانکہ قیدی سنیا والا ہے ایمان سنیا والا ہے کیدا صحیح ہوتا انداز فتوی جڑ دیں بس بائی مان ہو گیا فلان ہو گیا یہ جناب اپنے بزرگوں کے راہ تو ہٹ گیا تو فلان بزرگوں کا راہ اور سی ہوں میں مثال دینا میاں شیر ربانی دے چوڑا کتاب خزین مارفت میرے کوئی خود آلہ حضرت شیر ربانی آپ سرکار گو سے زمان خیر میں گوس آخا کتب انہاں دے مقام نو اللہ تعالی جانے اتنے ہی لاؤنے گوس سے کتب سی کی پتا یہ تو اچا ہو بار سورت میں مقام دمتائی کر سکدا میں تو انہوں لیران ہاں جڑے حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے. صحابہ دے مقام آپ متعین کرن لگ پہنے ہیں وہ بے وکوفہ تیرے کول تکڑی ہے ڈی کونی ساڑھے کول کندہ ہی کونی جڑا ہونا انہوں تول سکیں اسی کون ہونے ہیں جو راب انہوں شانہ دیتی ہیں دے مطابق مننے ہیں بات گلمو ہاں حضور دے چار صحابہ جڑے چون چار صحابہ ہیں جنا جنا صحابہ فرق شاندہ قرآن تے حدیث کیتا ہے اوہ حسن کرنے کیونکہ وہ کندہ ہمیشہ صحیح ہے۔ اثا نہیں اکل تو تول سکتے قرآن حدیث تے صحیح ہے نا کیونکہ وہ تلر رسول دا ہے تلر رسول تو جانتے ہیں جو سدھی کہ اکبر کس مقام دا ہے عمر کس مقام دا ہے علی کس مقام اس کنڈے نال تول سکنے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی مکان شریف انڈیا دے اندر ہندوستان دے اندر مکان شریف دے آپا مرشد دا دربار سی مرشد کوٹلے والا مرشد مکان شریف والے نے میاں صاحب احمد اللہ تالا سرکار اور شریف تے گئے ہوئے نے توجہ اس دربار دجا دے آپس ادر لڑے ہوئے سن تے لڑائیاں دی وجہ کچہریاں تک نو بتپڑی کھلی تھی اس سجا دے سن سجا کا نشی سن میاں صاحب اللہ دا فقیر سی کا فکیر سجا دشیل پن پر اللہ دا فقیر نہیں بن سکتا رب دا فقیر رب دیا بن رہا کسے پ... دا پتر ہوا نہیں بن جانا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار گزرے ہوں توجہ ختم ہو رہا ہوئے. میاں صاحب گزرے آپ فرما دے نے اپنے دے پیر فرما صاحبزا صاحب تے دربار والے تے ختم راضی نہیں ہو گے تے ارسن دے خوش نہیں ہو گے آپ کا اختلاف چڈو لڑائیاں چڈو تاکہ تہنوں اگریزوں دیا کچہری جانا پہ کیونکہ جہاں انگریز دی کچہری ہے جانا ہومان سے ہو جانا توجہ نہیں فرمائی ہوں کیونکہ ایک پاسے ایمان دی گل سی کچہری جانا ہے ایمان جانا کوئی کوفر کا قانون ہے کرتا وہ ادھر ایمان پہ ہے اور ادھر ختم ہے وہ فرض تھی یہ فرض نہیں میاں صاحب کی برماندھے ختم تو راضی نہیں ہو گے اور سلک کرو نبی دا فرض پورا کرو تے دربار والے پھر راضی ہون گے